مرانا محترم مردن کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف موضوع دا دا ام بی تری سی ڈی دا پارا زمنگ دکان پتہ سا تعی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ایک سو چوبیس بسم اللہ الرحمن ربنا رب نو باسفی رسو يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ہمارے پالن ہار اور بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو ان کے سامنے تیری آئے تھیں پڑھ پڑھ کے سنائے انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنا دے بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا صدق اللہ العظیم و صدق نبی القری اللہ صل على سنا ومولانا محمد محمد والا و ومولانا محمد وبارک وسلم قابل احترام علمائے گرام اور سال گرامی کادل پہلی مرتبہ اس پنڈ ہاضری کا شرف حاصل ہویا پہلی ملاقات اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنے دربار قبول و منظور فرمائے جتنی دیر اللہ من توفیق دے کہ میں تو آدھے نال گفتگو کروں. اللہ من کتاب و سنت دے مطابق محض اپنی رضا واسطے گفتگو کر توفیق دے کسی نوں ہٹ کرنا زج کرنا دھڑے بندی ہٹ دھرمی الہ سن سارایا نوں اس تو بچا کے رکھے اگر جلسے دا نظریہ اے ہوئے بے دنیا تے تنقید کرنی ہے، ہٹ کرنی ہے، پھر سوائے وقت دے زائع کرن دے، کوئی فائدہ نہیں، اور مقصد اگر اللہ دی رضا ہے تو انشاءاللہ سادہ اے بیٹھنا نجات دا سبب بڑھ جائے گا۔ جی آیت کریمہ میں تلاوت کی اس دا آسان لفظی ترجمہ سنایا اے ال البقرہ اور پہلے سپارے دی ایک آیت کریمہ ہے ج لوگوں پرانے پاک نال تھوڑا جہا بھی تعلق ہے وہ یقین سمجھ گئے ہو کہ اس آئےت کریمہ دے اندر اس دعا ذکر ہے گیڑھی دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ دے تعمیر کردیا ہوا منگی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹا اللہ دا حکم پا کے ایک سادہ جہا گھر اللہ کا بنا رہ اور دونوں نے اللہ دے دربار تین دعوا منگیا اور اللہ نے تینوں ہی قبول کر لی اس آیت دے اندر آخری دعا دا ذکر ہے اور پہلی دعا کا ذکر کیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے ساڈے پالن والے ای ساڈی نشو نما کرنے والے سڈے مالک اور رب تیرے حکم دی تعمیل کردیا ہوا اے تیرا ایک سادہ جہا گھر اور کوٹھا اساں بنا دتا مولا بنا میرا کم ہائی تے قبول کرنا تیرا کم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبولیت کی درخواست کر رہے ہیں کس کے سامنے معلوم ہوں <this product> عمل چاہے کتنا ہی اچا کیوں نہ اور عمل کرنے والا چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہوئے سمجھ رہا میری گھر عمل چاہے کتنا ہی اچا کیوں نہ عمل بیت اللہ نو تعمیر کرنا اے تو سا مسجد بنائی کسی پنڈ کسی گاؤں کسی شہر چ کسی گلی دے اندر دیرے دے اندر پتہ ہے اس مسجد دے بنا دا اجر اور عظمت دا من بنا للہ مسجد ان بن اللہ لہو بےتن فل جنا آپ نے فرمایا جس میرے امتی نے دھرتی پہ مسجد بنائی اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے آب آب آب اس کا مطلب نہیں کہ جس مسجد بنائی پہلے پلاٹ خریدے پھر اٹا فرام کیتیاں پھر سیمنٹ پھر مزدوری پھر چھتا سامان کون ہے تو کوئی دہ ہزار بچ ایک بندہ بھی نہ لبھے نبی پاک نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے دونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس جنت چار اتا کرے اس کا مطلب ہوا ایک تگاری ریت بھی دے دی روپیہ دے دک لا دیتی اس کا بھی گھر اللہ جنت چ بنا گا یہ کس عمل کے بارے ہے مسجد کہڑی مسجد جڑی تیرے چک چ بنے کیڑی مسجد جڑی تیرے پنڈ تے بنے کیڑی مسجد جیڑی تیر ڈیری بنے دے بدلے جنت وعدہ ہو تے ابراہیم تے اسماعیل نے تعمیر کیتا بیت اللہ آنا. عمل کتنا اچا ہے آنا. کہ تعمیر کیتا بیت اللہ تے عمل کرنے والا اے مسجد بنا دیتی کسی چوہدری نے کسی ملک نے کسی نواب نے محلے والے نے شہر والے نے او کون ان تیرے میرے جیسے لوگ ان؟ تے بیت اللہ جہاں بندہ تعمیر کر رہا او عمل کرنے والا ابراہیم خلیل میں انہوں دی سیرت نہیں دسنا چاہتا صرف ایک لفظ کے پوری سیرت دا احاطہ کرنا چاہنا پڑھے لکھے طبقے نو دعوت دینا چاہنا عمل کرنے والا بیت اللہ بنا وہ کہ جدا خود پتر آئی تا رب دی رضا واسطے اپنے باپ تے جدا خود باپ بڑ گیا تا رب دی رضا واسطے پتر دے گاٹے تے چری رکھ دیتی جدا خود پتر رب دی رضا واسطے باپ چھوڑ دتا وطن چھوڑیا گھربار چھوڑیا برادری چھوڑی قصبہ چھوڑیا ملک چھوڑیا اپنے آپ اگ دے حوالے کر دیتا رب واسطے اس نے قربانی دیتی ماں باپ کی دی قربانی دیتی اولاد دی قربانی دیتی جان دی قربانی دیتی ملک دی قربانی, دیتی وطن دی قربانی دیتی اولاد کی دی عمل کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ تے عمل ہے بیت اللہ دی تعمیر کرنا ابراہیم الا اسلام سبق دینا چاہتے اور کوئی عمل کرنے والو اپنے عمل اتنے تکبر نہیں کرنا نخرا نہیں کرنا میں مسجد بنائی میں مدرسہ بنایا میں گریبان میں حضرت ابراہیم سبق دینا چاہتے عمل جتنا اچھا ہوئے تے عمل کرنے والا جتنا اچا اپنے عمل تے ناز نہیں کرنا چاہیے رب دے سامنے قبولیت دیا درخواستیں کرنی چاہیے ابراہیم <تصفح> <تصفح> <تصفح> علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں مولا قبول کر لکھو یہ مسجد جیڑی تصا بنائی پیسے فراہم کیتے اس دا عجر کو ان اللہ دینا کہ نہیں دینا اتنان اتنان تو آپ, نای. آپ کی پٹے آپ رکھے نہیں مزدور لائے فراہم کیے کھلوتے بھی نہیں اوتے. والی بھی نہیں کیسا دے خلونا بھی گبارہ نہیں کیتا حضرت ابراہیم اسماعیل نے جڑی بیت اللہ دی تعمیر کی پتر دارا <مسال> کے باپ اتنا لانے والا سبحان اللہ اپنے ہاتھ نال بنایا پتر نو مزدور بنا دیتا باپ جڑا ہے راج بن گیا مستری بن گیا معمار بن گیا اپنے ہاتھوں نال تعمیر کیتی تے گوڑ بنار دی ضرورت ہی نہیں ہوئی جس پتھر اُتے کھلو کے تعمیر کرنا شروع کیتا جو جو دیواراں اُتیاں ہنیاں چلیاں گئیاں پتھر تو تو اونچا ہوندا سبحان کہ جو جو ابراہیم تلے آندے گئے پتھر پھر تلے آندا چلا گیا عمل اتنا اعلی ہے اپنے حتہ نال عمل کیتا پیغمبر نے لیکن اس طرح ناد کوئی نہیں تکبر کوئی نہیں نخرا کوئی نہیں فخر کوئی نہیں میں میں میں میں, میں کوئی نہیں بلکہ پیغمبر آخریہ ربنا تکبل مننا مالائے میں عمل کر چھڑیئی مالائے بنانا میرا کام ہائی درجہ قبولیت عطا کرنا تیرا کا سبحان اللہ انکا انت السمیع العلیم توجہ ہے تو میں ترجمہ کر رہا جی جی جی کہ غلط کی چلو باد جی انت عالیم جی جی دعا مانگ رہے ہاتھ چاہے دعا مانگ رہے مولا قبول کر لے مولا درجہ قبولیت اتا کر دے میرے سمل ان کام بے شک تے سننے والا جانا کیا مطلب توں سننے والا دا تے دعا دے جانن والا حالات دا ٹھیک ہے شابا سارے بولو جی. واہ ٹھیک ہے پھر سوچ لو بے شک بے شک سننے والا دا تے بے شک جاننے والا حالات دا غلط ہے ماننا تا ہود ہونا کسمی اللہ آخیا ان کا زمیر کا دینا تگوں اتا مینا تک بار جلے ت گیا دی ضرورت ان کا کا اے شک تلے ہوا تکرار فائدہ ہویا ہفردہ میں نہ کرانگے بے شک تو ہی ہے بے شک تو ہی ہے, ہی ہے سننے والا دعاؤں کا اور تو ہی ہے جاننے والا یہ لفظ ہے اس دا کوئی فائدہ نہیں بے شک تو ہے دعاؤں کا سننے والا توجہ جو کرنا بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اس دا مطلب ہے تو بھی سننا تے کوئی اور بھی سندا سنتا تھی حالات جاننا تے کوئی اور بھی ہو جانتا جیڑے میں نہ ہو گیا تُو ہی ہے تو بات شرک دی رگ کٹ گئی نا بے شک تُو ہی ہے جاؤ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ, ترجمہ, ترجمہ, ترجمہ, ترجمہ نیوٹرل قسم کے لوگ بیٹھے وہ آخر جی آپ بندی آئیبندیاں آئی مولوی کے ترجمے کی سفارش کر گیا میں آدھا تو ترجمہ ہوبندی مولوی کا شیعہ مولوی کا شیع جاؤ اٹھاؤ ایو نہ کرے جو مرضی سجا دو جاؤ بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا لو شیعہ عالم کا ترجمہ اٹھا لو دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا لو شیعہ بھی ایو ترجمہ کرے گا دیوبندی بھی ایو کرے گا بریلوی بھی ایو کرے گا ان کا انتہا بے شک تو ہی ہے بے شک تو ہی ہے سمیو سننے والا دعاؤں کا بے شک تو ہی ہے العلیمو اے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ہیں خدا دی قسمیں انہ دی تبلیغ دا انداز سارے پیغمبران تو نویکلا اور پیغمبران دا انداز ہو رہے تھے حضرت ابراہیم دا انداز بلکل یہ لگے جاؤ قرآن اللہ تو ان قرآن دا ذاوکت آکا ہے تھی اللہ توڑی جان چھڑائے سیف الملوک تو تیوارس شادی ہیر تو ہیر سنا سنا کے مولیاں تبا کر اللہ تو قرآن کا ذوق دے وے باقی پیغمبر اور حضرت ابراہیم دا انداز دے تو بلا کا در سلنا نوہ نلا قومی ہم نے حضرت کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا کالا انہوں نے کہا یا کمے اے میری قوم اوب اللہ عبادت کرو کس کی اللہ کی ماں کم نیلا ہن گئی اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود <تصفيق> نہیں بائنا آدن خام ہالا یا کوم او بد اللہ من کم اللہ گئی رو بال مدیانہ خام شعیبہ کالا کو بد اللہ مال کم اللہ گئی رو بہلا سمودہ خام صالحہ کال یا کوم او بد اللہ مال کم اللہ ہر پیغمبر دکو ترانہ ہر پیغمبر دا اکو اعلان ہر پیغمبر دکو پیغام ہر پیغمبر دی کو تقریر کے تقریر اوب اللہ عبادت کرو کس کی اللہ پکار کرو کس کی سیدہ کرو کس کا نظر و نیاز دو کس کی ما لکم من الہ گئی اس اللہ کے سوا اس دھرتی پر اور کوئی الہ بننے کے لائق نہیں. نہیں کوئی معبود بننے دے لائق نہیں. نہیں کوئی مسجود بننے, نہیں. نہیں. کوئی مسجود بننے نہیں. نہیں. دے لائق نہیں عبادت دے لائق کوئی نہیں غائبانہ پکار دے لائق کوئی نہیں او عباد عبادت کس کی کرو اللہ کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز دیکھو پہلا دن نے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر شرک تیرے گھارے چے قوم نو تبلیغ پیچھے کرنی ہے برادری نو تبلیغ پیچھے کرنی ہے محلے والوں بعد چہر والوں بعد چوم نو بعد چ کنبے والے تیرا باپ بت گھر تیرا باپ بت فروش تیرا باپ بت فروخت بھی کر رہا تیرا باپ بتانا پجاری گھر چوجود ہے تیرے اپنے میرے پیغمبر سب تُو پہلے اپنے باپ نو تبلیغ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو خطاب کیا پھر سوال کر لگا جا پہلے سوال ہے فیل ہوا غلط دوسرا سوال کر ہیں حضرت علیہ السلام نے باپ نو کیا کیا؟ بابا عبادت اللہ کی کر کئی چپ کر گئے ایک چپ تے سو سک ایک چپ تے سو سک بابا عبادت اللہ کی کر سی اللہ کا کر خالق اللہ ہیں مالک اللہ ہیں موہی اللہ ہے, ممیت اللہ ہیں مدبر اللہ ہیں بارش برسانے والا اللہ ہیں زمین اللہ نے بنائی آسمان اللہ نے بنایا سورج اللہ کا چاند اللہ کا ستارے اللہ کے سرب پہاڑ اللہ کے یہ بحر یہ بر یہ دن یہ رات یہ موسموں کا تغیر و تبدل یہ سب اللہ کا نظام ہے لہذا بابا عبادت کس کی کر اللہ کی کر بابا پکار اللہ کی کر بابا سجدہ اللہ کا کر بابا محبود اللہ الہ اللہ مسجود اللہ مشکل کشا اللہ حاضرت روا اللہ عالم الغب اللہ حاضر ناظر اللہ اکھیا <تصفح> نہیں آخیا نہیں آخیا حضرت ابراہیم نے ہر پیغمبر آخدار عبادت کس کی کرو <تصفح> اللہ کی حضرت ابراہیم نے جملہ نہیں آکھیا بابا عبادت اللہ کی کر پکار اللہ کی کر سجدہ اللہ کا کر نظر و نیاز اللہ کی دے خالق مالک اللہ کو مان عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کشاہ حاجت روا موتی و مانے نافی و زار اللہ کو مان نئی آکھیا نئی آکھیا نئی آکھیا حضرت ابراہیم نے تبلیغ دے پہلے دہاڑے پہلے لفظہ چپنے بابا نوا کھیا یا آباتی لی ما تابدو لے متابو ما دو مالا یسما ولا یوب سیرو ولا یوگنی انک شیا بابا بابا اے پیچھے دس سا مابدت کون اے یہ بعد ہی دسا سا الاح کون اے ہی دسا سجدے دے لائک کونے، دے دس پکار دے نافزار دسا سا الاح کو دسا سا مابوت کو پہلے تس لم تابو مالا یسما کی پوجا کیوں کرے نا گیڑے تیری پکار سونا نہیں سکدے ولا یب سیرو تین ویخ نہیں سکدے ولا یگ کشیا ست لائی پیو تے شکر ہے اس ویلے تو نہیں <تصفح> <ناو تصفح> <ناو تصفح> تو تسا بھی براہم الاسلام آخر ویخنا جی بندہ گڑ دینا مردہ ہوئے وی نا ابراہیم زہر ضرور دے ویخنا سیانے بندے وہ ہوں بھائی سپ بھی مرے لاٹھی بھی بچے تھوڑے کئی بندے حضرت ابراہیم آ کے نامیاں اپنی نبیر تجھے پرائی کیا پڑی؟ تو کی آخنا، تو اپنے کروا تو تبارت ربشا اللہ تو آنکھ میری الہ اللہ میری مابود اللہ میری مشکل لیکن فرمانا چاہتے میں اپنی الوہیت نہیں منوانا چاہتا میں صرف اپنی معبودیت نہیں منوانا چاہتا میں اپنی معبودیت تو پہلے تیرے کو لقرار کروانا ل پیچھے آئی پہلے اقرار کس دا کروایا لا لا لا, لا. کرو میں لا لا زور دا بولو کتھے کتنے لوگ جہے آتے جی منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے جی مسبت رنگ ہونا چاہیے میں آیا کلمہ کلما شروع ہی نفی تو آتا پہ سا دی نفی تو شروع ہے لا کوئی نہیں مولا امبیاں بھی ہیں اولیاء بھی ہیں اتکیا بھی ہیں اصفیا بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں آس کیرنوں والا سورج بھی ہے ضیا پاشیاں کرنے والا چاند بھی ہے جگمگانے والے ستارے بھی ہیں جلانے والی آگ بھی ہے بہنے والا پانی بھی ہے سربفلک پہاڑ بھی ہیں دن بھی ہیں رات بھی ہے دودھ دینے والی گائے بھی ہے شاہجور گھوڑا بھی ہے تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھ دودھ دینے والی گائے بھی ہے اور شراد پار دودھ دینے والی گائے بھی ہے شاہد زور گھوڑا بھی ہے ساری چیزیں تو ہیں اللہ نے فرمایا انبیاء ہیں پر الہ نہیں لا الہ لا الہ فرشتے ہیں پر الہ نہیں جن رات ہے پر الہ نہیں سورج ہے پر الہ نہیں دن رات ہے پر الہ نہیں اولیاء ہیں پر الہ نہیں دودھ دینے والی گائے ہے پر الہ نہیں شاہ زور گھوڑا ہے پر الہ نہیں لا الہ اللہ فرمانا چاہتے نا لوگوں میں اپنی توحید آ شربت تیرے دل بچ سٹنا چاہنا پہلے اپنے دل دل دے دل دلچسپ دل مانجا لگا صفائی کر غیر اللہ بہر کٹ غیر اللہ کا خوف بہرکٹ غیر اللہ دیا امیداں بہر کٹ غیر اللہ کا ڈر بہر کٹ غیر اللہ کی الوہیت بہرکٹ گیر اللہ کی پکار بہرکٹ گیر اولا دی مابو دی جت بہر کٹ اور جٹو اور زمین دارو جس ہونے، تے پلیتی اسے کیوں؟ برتن چھ دونا انہیں برتن چ پلیتی ہو برتن پلیت دھد پاک شہ شہ پلیت برتن چی اے پاک بھی کی ہو جاسی جس برتن چھ دومنا ہو اس لو مانجا کریں صفائی اللہ فرمایا میں تیرے دل والے برتن اپنی توحید دا شربت پانا چاہنا پہلے صفائی کر لا الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی سجدے کے لائق نہیں کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں جیل ہو گئی صفائی ہوں آیا الا اللہ اللہ اللہ اللہ الہ ہے تو صرف کون ہے اتنے تو کلم ہی نفی شروع ہو یہ فارمولہ بڑا چنگا تو میاں اپنی نبیر تجھے پرائی اجلے پر آئی آپس میں بیٹھے ہوتے نا پڑھے لکھے لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ساڑے مولویا تک کرٹیک تم آتے ہو جی لڑا جی جی کوئی لگا ہے لگا رہی جتے کوئی لگا ہے لگا رہے تو میاں اپنی نبیڑ تجے پر آئی آدھ کھے آدھے ہوں تو سچ بولو میں جتنے کوئی لگا ہوا وہ میں واقع بیان کرتا ہوں اسی گل کے اتنے میں میں ہمیشہ رات کے پچھلے پیر گھر پہنچنا میں اپنے محلے چزریا میں ویخیا چوراں محلے کے چودھری کے مکان نو سن لائی ہوئی ہے پچھوں سن لائی ہوئی نے ہوں وڑن لگے نندر میں ویکیا انہوں سن لائی نے میں کولو گزر گیا گھر جا کے سہ گیا صبح شور اٹھیا محلے دے چودھری صاحب دی چوری ہو گئی چوراں سن لائیے سارا سامان کٹ کے چور لے گئے محلے داری دی وجہ تی بھی پہنچیا میں آخیا یار رات میں تقریر کر کے اتو گزر رہے ہیں ویکھیا تو میں چوراں سن لائی ہوئیے اگو محلے والے آدھے مولانا نا بس تصا روکیا کیوں نہیں میں آخیا یار میں سوچیا جتھے کوئی لگا ہویا لگا ہوا میاں اپنی نبیر تجھے پر کیا پڑی میں سوچا بھائی جتنے کوئی لگ گا ہوا لگ گا رہے تو انہوں نے مولانا وہ چور نہیں وہ چوری کی انہوں نے ہاں میں نے خود دیکھا ہے انہوں نے چوری کی ہے تو مولانا وہ چور ہے نا نہیں بھائی میں ان کو چور کہوں گا تو ان کا دل دکھ جائے گا میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہوں نہ میں نہیں چور کہتا مولانا چوری کی ہے ہاں میں نے خود دیکھا ہے چوری تو چوری کی ہے تو چور نہیں ہے نا بھائی ہم ملانے والے ہیں نا میں نہیں چور کہتا ہوں اس کا دل دکھاؤں میں اس چور کا تو سارے محلے والے کہیں گے مولانا اس دا مطلب یہ ہوا بھائی اصل چور او نہیں پہ چوری بھی کر رہا لائش روکیا بھی نہیں تو چور بھی تسانے یادے آدے اتنے بہانے بنا دے ہو ان کا دل دکھ جائے گا میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا چور بےچارے کا دل دکھ جائے گا تو کوئی بھی واسطے میرا عذر ت... تیار نہیں اور اگر چوری کرنے والا چور ہوتا ہے ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ہوتا ہے زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے چوری کرنے والا چور ہوتا ہے تو شرکت کرنے والا مشرق ہوتا ہے <تصفح> اے گا جی یہ گل آئے تو زبان سڑے اب مشرق چور دا دل ٹھر آدھ چور چور آ دیو ڈاکو ڈاکو زانی قاتل آ دیو آدھے شرک کرے ساڈا دین ہے ہی منفی کلمہ کتوں شروع ہوا لا, لا لا لا دا نہیں کوئی لا نہیں لا اگو امیر شریعت اللہ شاہ بخاری کا اللہ الال بڑی عجیب گلا کرتے ہوتے ہیں انہیں ان ان ان ان فرمایا اے جڑی لالی ڈانگ ہے نا اے لالی ڈانگ ہے نا جڑی اے ایڈی ڈاڑی ڈانگ ہے اگوں الا نہ پیا ہوا اللہ بھی کوئی نہ بچی ہے ان چلیے لالی ڈانگ لا کوئی نہیں الہ بننے کے لائے کوئی, کوئی نہیں الا دن... نہیں... اللہ ہے تو صرف اللہ... کون دن... لائن... ہے اللہ... حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ... اپنے باپ نو پہلے دن کیا آخر م... لمت آبود ماں لا یسما م... ان کی پوجا پات کیوں کرتا ہے ان کے نام کی نظر و نیاز کیوں دیتا ہے انہیں مصیبتوں میں کیوں پکارتا ہے لا یسما جو تیری پکاروں کو سنتے م... نہیں بلا یوگ شیرو اور تجھے دیکھتے نہیں بلا یگنی ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تبلیغ کر کے گل ثابت کی جڑا سن نہ سکدا سکتا ہو پکار لائق نہیں ہوتا پکار لائق وہ ہوا چیمٹیاں دی بھی سنے چیمٹیاں پیر کی آہٹ سنے پتھروں کے اندر بند کیڑے دی بھی سنے کوئی زور نال پکارے تاں سنے کوئی آہستہ پکارے یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا اس روشنی نہیں پانے واپس پلاٹ آدمی تاری ناضی ڈر لگتا دوسری دعا کے ربا نہ وجال نہ مسلم و منظریات نہ لکھ مولا جد آئی سن پیو پتر زندہ رکھیں اپنا فرما بردار رکھیں و منظریات نہ امت امسمت لکھ ساری اولاد ایک جماعت ایک گروہ تک پارٹی چاہے وہ تھوڑی جی ہو چاہے وہ ہو کمزور ہوئے چاہے وہ ہو کلیل ہوے ایک پارٹی او جائی ضرور رکھے جڑے مردے مر جان تیرا دروازہ چھوڑ کے کتا ہی نہ جان وہ ترے ہی ہوئے ہوماعت اولاد جماعت او جائی لوگان دی کتنی دعو ہو گئی ہیں؟ تیسری دعا جہی میں آیت تلاوت کی تھی اور او دعا مقصودی ربا نا بابا سی ہم رسولن مولا مکان میں بنا ہاں. کوٹھا میں تعمیر کر دیتا ہاں. لیکن مولا مکان چنگے لگتے نال تے گھر چنگے چنے لگ لگتے نال تے مکان چنگے لگ نال میں کوٹھا کوٹا بنا دیتا ہاں. تے مکان میں تعمیر کر دا سیم رسولن ہاں. مالا اس مکان دا کا بنا میرا کم آئی اسنو آباد کرنے والا محمد تو بھی دے تیسری دعا منگی حضرت مولا مکان چنگے لگ دن مکینہ نال گھر چنگے لگتے ہیں بابا سیم رسولا لیکن ذرا دعا دا انداز دیکھو پیچھے میں ذکر کیتا نا نہ کہہ دیتا بے شک تو ہی ہے اتھے حضرت ابراہیم نے جیری دعا منگی نا بابا فیم رسول یہ دو زبرن چاہتے دا, دا او تنوی جڑا لکھیا نہیں تے پڑھیا وہدا اے کدی کدی چیز کی کلت دستا تھوڑا پن کدی کدی یہ چیز دی عظمت دستا کدی نون تنمین دا کلت واسطے تے کدی نون تنمین دا عظمت واسطے کلت واسطے کتے استعمال ہویا سبحان اللہ اصرا بیابدی لن لن لن اے جڑا نون ہے نا وہ لن الت دس رہا جیلے میں اپنے نبی نو لے ندی نیا مکے چ بیت المقدس بیت المقدس تو پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنج ستواں سدرت التہا سدرت المتہا تبریل جواب دے گیا آ, او سکھا اگر یکسرے موہے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم اگر ایک برابر اتے اڑنا رب دی تجلی میرے پر جلا دے راہ جا رہا ویخیا ہوا شہر نہ ویکھیا ہوئے ملک نہ ویخیا تے بندہ پہلی باری اتنے ونجے نا تو رستے چ بند پریشان جانا پتنی یار کی علاقہ ہو سکے کنیں لاساں کہڑی جاتے راساں بند عمرے کرنا حج کرل خیال آتا وساں یار پتنی مکان کنیں لبسی کنے محلے ہو سی کس طرح سے اندر جاؤں گے تو پہلے اگر کوئی بندہ ویکھیا بھالے ہوے ہوئے نہ ہو تو بندے تھوڑی جی بندہ ہوں بھیا پہلے کیا محلہ مسفلا بنی مالکے کے اس پتا اس بندے ادے مکان لبن بندہ ٹیکسی لئی لیے اینج مکان او تسلی ہوندی پہلے تا جبریلے امین نہ لے نا یا رسول اللہ ہے کے یا رسول اللہ بیت بحث المقدس ہے یہ امبیا جماعت ہے آزان ہو گئی ہے آج تے امام تمام المبیا رب نے تاج پوانا ہے سارے نبیوں دا امام بنا ہے یا رسول اللہ اے پہلا آسمان ہے فلانا نبی ہے سلام کرو دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو تیسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو ساتواں آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو یا رسول اللہ بیت اس نال ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے دادا ابراہیم ہے سلام کرو یہ جنت ہے یہ جہنم ہے جبریل نال ہے رہبری کر رہا ادھر آ جاؤ ادھر چلے جاؤ جہ سدرا جواب دیتا نا جبریل نے تے منزل اوپری ایندے نبیے نبی کے دل چ خیال آیا پہلے دیتا تھوڑی دہی پریشانی آئی اللہ تو فرمایا آج آ میرا سونا پیغمبر جی نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی اتے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی میرے پیغمبر تیری تو منزل دی ابتدا ہو رہی ہے جی جبریل دی انتہا رہیے میرا سونا اتے تیری منزل دی ابتدا ہو رہی ہے بندےلوی لوگوں توجہ کرنا میرے جملے سے بندے آخد جبریل دے پر جلن جتے جبریل دے پر سڑن لگ جان اتے میرے نبی دے قدم پہنچن لگ جان جی جبریل دے پر سڑن لگ جان اتے میرے نبی دے قدم پہنچن لگ جان او جیلا سارے میرے نبی سیر کر کے جنت جہنم جہنم, جہنم نے بکھایا گیا جہنم دے بچ عذاب بکھائے گیا جنت دے نظارے کروائے گیا انبیانا الگفتگو ہوئی نبیاں دی امامت ہوئی تے نبی پاک واپس آئے نا اللہ انوی تو ہو سکتا ہی بھئی پڑھنا لادا رات لگ گئی ہو سی رات لگ گئی ہو سی اللہ نے لفظ کے استعمال کی تا لائی لان کسی غلط فہمی چنرہ بے آئے میرا نبی ارشت ہو کے جلے واپس آیا نا لیلن رات کا کچھ حصہ ہوا تھا ساری رات نہیں لگی اتے نون تنوین دے میں نہ کلت کا دے دتا تی ربنا وباس رسولن اتھے دے ربنا نا بابا سیم رسول نون تنوین نے میں نہ عظمت کا دے حضرت ابراہیم آخر مالا میں تیرے کو مالا میں تیرے کو لیو رسول دا سوال ہی نہیں پیغمبر تو بھی ہوئے حضرت نو بھی ہوئے حضرت ادریس بھی ہوئے حضرت شیش بھی ہوئے پیغمبر تے نبی ہور بھی ہوئے مالا مالا میں تا تو تیر ایک جائے نبی دا سوالیاں کا سوال ہی رسول جہگمبر کا سوال ہی جہاں حسی آسن صرف حسین نہ ہو حسین اللہ میں تیرے کو جائے نبی دا سوالی ہوں جہاں جمیل اجمل ہوبی کا سوالی ہاں اکمل نبی ہا اشرف نبی سوالی سوالیاں جس دیعظمت دائے عالم ہوئے کیوں زمین تے بیٹھ کے چہرہ آسمان دی طرف اٹھاوے تو قبلے تبدیل کر کے رکھنے میں قد نرآ تکلو با وجہ کا فی السما فلا نولی انکا قبلتا درزاہا میرے نبی بار بار چہرہ اٹھانے قد نرآ دا مینہ اللہ فرمانے اساندہ دھاوے دا دے پہنے کد نا اب ویڈے پے بار بار تیرا چہرہ اٹھا آسمان کی طرف مولا میں کی ہو جائے نہ بھی اللہ ہو اکبر ہے توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھ مولا پہلے واری آئی تیری منہ رہا تے میں آخر رہا تنہا رہا میں تخیا باپ چھوڑ دے میں آخیا لبئی تخیا وطن چھوڑ دے میں آخلا لائک تخیا جی سماج کے حوالے کر دے میں آخیا لبئی تخیا دھد پیند بچہ جنگل چھوڑ دے میں آخیا تو تخیا نال ٹرد دے پر گلے سے چری رکھتے میں آخیا لبئی پہلے تخیا تر میں آخ لگا ہی واری میری آئی مولا واری میری آئی میں سارے امتحانات کامیاب ہوا میں امتحانات کامیاب ہو کامیابی کا انعام منگنا میں کوئی منگ ہے آل آل آل مولا میں ایک جہی تیرے خزانے چیک ہی ہے, ہے جس بڑا کے تلم تو توڑ دیتا جس بڑا کے تچا تو توڑ دیتا میں تہ جہ نبی سوال ہی ہوں مولا جہا تیر خزانے میں نبی پاک دی منکبت شانزمت مدد اللہ تعالی آواز بھی اچھا کرے اللہ اخلاص بھی دے اصل گل اخلاص کی آواز نکلنی چاہیے. نبی نب خود نہ ہویامت والے اللہ ہوئے گا شیخ سادی جی قیامت والے دیارے رب پوچھا کی لے کے آیا کہ پیش کرو گے شیخ سادی علی کے بزرگے ولی اللہ ہے رجد گزارے شب زندہ دارے ہیں لیکن شیخ سادی نے نماز کا ذکر کیتا نہ ہل کا ذکر کیتا نہ تحج کا ذکر کیتا شیخ سادی آدر اگر رب نے پوچھا کے آیا میں اپنی روبائی پیش کرانگا بلغل گل اولا بے کمالی <تصفح> <تصفح> جہاں میں اپنے نبی کی شان چھیا بلا گل اولا بے کمالی کشفت ہی جمالی نت جمی جو خسالی سلو والی جی ناس خان چ ہو خلوس تو قیامت والے دہاڑے اپنی نات ہی پیش کر دے کہ تیر نوی نات خانی کی تھی، مولا نا، میں نات خانی کی بٹ جی یہ پہلی نات خانی ہوئی مسجد نبوی اندر نات پڑھن والا سفی سفی اللہ بٹ صاحب نہیں نات پڑھ والا ہسان مجموعے میرے جیا نہیں ابو بکر بکرو عثمان و علی تلو زبیر عبد الرحمان ابن عوف آف مجما لوگوں کا مجمع انہ لوگوں کا نبی فاق نہ نا خود نا خان چاہیے جی. ان ہوئے گا کہ قیامت والے دہڑے شیخ سادی جی قیامت والے دہڑے نوچیا کی لے کے آیا کہ پیش کرو گے شیخ سادی حالانکہ بزرگے ولی اللہ ہے گزارے شب زندہ دار نمازیے لیکن شیخ سادی نے نمازوں کا ذکر کیتا نہ ہل ذکر کیتا نہ تحج کا ذکر کیتا شیخ سادی آدھ اگر رب نے پوچھا میں اپنی روبائی پیش کرا بلغل گل اولا بے کمالی جیڑا میں اپنے نبی دی شان چھیا بلا گل اولا بے کمالی ہی کشفت دجا بے جمالی ہسو نہ سلو آئیے جی ناس خانے چ ہوے خلوص تو قیامت والے دہاڑے اپنی نات ہی پیش کرتے کہ تیرے نبی ناچ خانی کی مولا نے مولا میں نات خانی کی بٹ جی یہ پہلی نات خانی ہوئی مسجد نبوی دی اندر نات پڑھن والا سفی سفی اللہ بٹ صاحب نہیں نات پڑھن والا ہسان مجموع میرے جیا نہیں ابو بکرو عثمان و عمر علی تلہ زبیر ابد الرحمان اب نے آف مجما انہوں لوگوں کا مجموعہ لوگوں کا خدا کی کسمیں دامن نچور دے, دے فرشتے کرنے لگ جاؤں اتنے مقدس ترین لوگ اس دھرتی نے پھر نہیں اس آسمان نے پھر نہیں دیکھے میرے محمد کے یارہ جی بندے پھر آسمان نے نہیں دیکھے مجمع صحابہ دا نا خانی کر حسان تاریخ و حدیث سیرت کی کتابوں نے نقل کیا نبی پاک خود تلے بہ گئے حسان نو منبر تے تہاؤ ایک منٹ واسطے تصور کرو لوگوں کیسا منظر ہوئے مسجد ہوے صحابہ دا مجمع منبر تے حسان ہوے امام المبیا خود تلے ہوسان مکے دے جڑے بشرے کے شاعر انہوں نے میری مذمت کی میری برائی کی ذرا میری ناتخانی کر کے انہاں میری برائی کی مذمت تو میری تعریف شیر آسان نے شیر شروع کیتے میں اپنے ذوق دے مطابق اخدا ہونا ایسی خوبصورت محفل ایسی ناطخانی اللہ نے آسمانہ دے پردے ہٹا کے فرشتیاں منظر وق و میرے نبی دی ناتخانی ہو رہی ہے میرا نبی موجود ہے حسان ناس خانی رہے ہیں صحابہ مجما ہے سنو کے آخر ہسان نے آخیا و آسان لم ترا کتو آئی لوجمالا منکا لمتاؤ جدہ دیا یہ اکاں میرے چہرے نے محمد تدھ کے سونا کوئی نہیں ویک وسانا منکا لم ترا کتو میری نے تیرے تو کے سونا حسین کوئی ویخیا باہ جمالا منکا لم تلے دن ساؤ تیرے تونا تو میری اکاں ویخ بھی کنگی اج تک کسی ماں نے تیرے تو سونا بچا جمیا ہی نہیں میں تے تاں جدا کوئی ماں تیرے جہا بچہ جمے اج تک کسی ماں نے تیرے جہا بچہ نہیں جما میری اکھان نے تیرے تو ود کے سونا توجہ <تصفح> چاہنا ایک لمے واسطے توجہ ادھر دے جائے توجہ چاہنا جبریل آخیا مولا جبریل حسان دے شیر سنے جبریل آخر ہسان آخ تو, تو دنیا جو کے تو یا مکہ ویخیا یا مدینہ ویخیا یا, یا جدہ ویخیا چار شہر ویخ کے تو فیصلہ کر رہا میری اکھان نے آمنا دال تج کے میں دے میدان نی ویکیا مولا میرے کو کے مالا میں, میں نے حضرت کا ملا بنیا مالا میرے کل پوچھ کے میں نے حضرت ابراہیم نو اگ کے اندر ویکھیا نمرود دے مقابلے ویکھیا والد دے سامنے ویکھیا مولا میرے کل پوچھ کے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نو مینا دیدان چیک مالا میرے کو حضرت یاقوب نو نہیں ہوایا ویخیا میں یوسف کے حسن دیاں بہار کبھی کھوچ کدیوچ کدی دے دربار کدی جیل دی تنگو تاریخ کوٹڑیاں ویخیا مولا میرے کول کوچ کے ویک میں حضرت زکریہ رونیاں ویکھیا میں حضرت موسا نو بحر کلزم دے کنارے تے کوہ دور تے فروغ دے دربار ویکھیا مولا میرے کول کوچ کے ویک میں حضرت عیسا نو اپنے نورانی پر بہا کے آسمان تے لے کے گیا مولا میرے کول کوچ کے ویک میں حضرت ہارون نیکیا میں حضرت یا ویخیا میں حضرت آدم نیاگر دام میرے گودام کی دام تک جا کے وے کیا پر تیرے محمد جی آ کوئی نہیں ویخیا ہسان آدھا چار شہر ویخ کے آدھا میں کوئی نہیں ویخیا میں ساری کائنات وی پر تیرے محمد جی کوئی نہیں ویخیا ہسان آخیا جبریل ہوں میری بھی سن ہسان آن میری بھی سن خلک تا مبر رام بن کلے آئی تن اللہ ہر پاک پیدا ایب نہری روح چ کوئی ایب نہ بدل چ کوئی ایب نہ جسم چ کوئی ایب نہ روح کو کوئی ایب خلک کو مبر رام بن کلے آئی بن ہر ایب ہر نچ ہر خطا اللہ تین پاک پیدا کیتا آدھا, کا جی چال یا رسول اللہ من لگدا جیل اللہ تین بنا رہے ہی نا تیر پوچھ پوچھ کے بنا رہا ہے کان کا قد خلکتا کہنا کا قد خلکھتا کما تاؤ اللہ تیرے کول پوچھ پوچھ کے بنا رہے دسو میرے نا سونا میں اکھان کناوا دس میرے سونا میں اکھان دیا پلکوں کی بناوا دسویں سونا میں متے دیا سلوٹا کناوا دس میرے سونا میں تبسم کئی بناوا دس میرے سونا میں ہاتھ دیا انگلیاں کہ دیا بناوا دس میرے سونا میں پیروں کے تلوے کئی بناوا رب نے پوچھا اور میرے نبی مالا میرے کے چاہنا میرے انگلیاں بنا دے میں زمین تے کھلو کے آسمان دی طرف کراتے چاندوں ٹکڑے ہو جائے مولا جو میرے پچھ کے بنانا چاہنا میرے متے دیا دیاں بنا دے میں پسینہ پوچھنے لگا لوگ شیشیاں لے کے دے. مولا جو میرے پچھ کے بنانا چاہنا میرے پیروں کے تلوے ہی دے بنا میراج علی رات ہوے جبریل آوے میں ستا پیا ہوا جبریل تیر پچھے تیرا محبوب سوریا سر نب کے ہلا د پیر نپ کے انگوٹھا نپ کے ہلا در آکھے با خدا دیوانا باشو با محمد ہوشیار جبری جبریلو جبریلو لو جبریل کوئی یہ کام نہ کرے جتھے میرے سونے دی توہین ہوں میرے سونے کی ہتک ہوں ہوگا نہ جبریل نہیں کرنا مالا تیرے نبی نو کگا کے لے آوا فرمایا اپنے نورانی پر میرے نبی دے پیر دے کے نال مل, مل مل کے میرے نبی نگا کے لے مولا مالا میں منگا لگا انعام بھی وہ لگا جلا تیرے خزانے چاہ سنا من کلم ترا کت آئی نو واہ من کلم تلے دن نساؤ خلک من کل آئی وے کل کھلک تما تشاجی کے شاعر نے ترجمہ کیا حدیں مکا دیتی ادا کسے ماںوجی آ سونا نہیں جنے اللہ باج ملم تعلیم کا ترجمہ کر گیا سونا نہیں جنیا جی اپنی مرضی مطابقت مطابق محمد نے بس انتہا کرے سٹی بڑی ریچ دسویر کٹی حسینا جمیلوں کا منہ موڑ دلم توڑ اللہ نے فرمایا میرا سونا جس قلم نال بنایا اسا وہ قلم ہی توڑ دیتا تیرے جہا بنا ہی نہیں سمجھا میں تو شا ہی زنے چاہا پھر شار ہندو شاعر ہندو نا زنے چ نہیں آ رہا, رہا اس نے شیر آکھے میرے نبی دی تعریف سبحان ہوے دشمن کرے تعریف ہری چاند اختر ہری چند اختر ہوے دشمن کلمہ نہ پڑھتا مومن نہ پھر تعریف کرے عربی چاہ دن الفضلو ما شاہدت بہل آداؤ فضیلت وہ ہوں جس کی دشمن گواہی تے تعریف کرنی کرنی ہے میں تو اس نبی دا کلمہ پڑھنے والا میں آخرا میرا نبی امام و لمبیا میرا نبی شفیع المجنبین ہے میرا نبی رحمت اللہ ہے میرا نبی راحت العاشقین ہے میرا نبی رحمت اللہ ہے میرا نبی شفیع المجنبین ہے میرا نبی صاحب قرآن ہے میرا نبی صاحب کوثر ہے میرا نبی صاحب محمود ہے میرا نبی صاحب لوائل حمدے میں تو تعریف کرنی کرنی ہے علامہ اقبال نے بھی تعریف ہو کرنی کرنی ہے مومن جو ہوا کلمہ پڑھنے والا جو ہوا اور مزہ تام ہری چند اختر ہو دشمن ہوے الزلو ماں شاہدت پہل آدا فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ کون گواہی دے کون گواہی دے پنجابی چین پنجابی ج. حسن اس کا نام ہے بھائی سوکن بھی, بھی تعریف کرے حسن اس کا نام ہے بھائی سوکن بھی کہ کرے سوکن بھی تاریخ سے مجبور ہو جائے حسن اس نین ہری چند اختر آدا بچمے جمال محمد بکل بم غنا از خیال محمد کبھی کبھی دشمن گل کرے نا بڑی عجیب جے جی لگ دیئے دشمن دے منہ گل نکلے تا اسا کتابج پڑھیاں اہل ذوق آدمی ذرا مزہ حاصل کرن گے اسا کتابج پڑھیاں پاکستان بنن تو پہلے دی گل ہے جے دا متحدہ ہندوستان ہوندا ایک شاعر نے ایک مصرع اخبار ہی دے دتا اور ہندوستان دے شاعرن چیلنج کر دتا اس دا پہلا مصرع مکمل کرو دوسرا میں دے رہیا ہوں توس دسو اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں یہ دوسرا مصرا اس لیے اس کی وجہ دسنی ہے پہلے مصرے کیوں تصویر نہیں کھچوا رہا اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں بڑے بڑے شاعر نے تبا آزمائی کی کسی آخیا ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یشتا نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں کسی نے کچھ جا کیا کسی نے کچھ جا کیا ایک ہندو شاعر نے اس نو مکمل کیا وہ کیا بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی ہے اور دشمن ایک گل کرے نا تو بڑی اوپری جائے جی لگ دیئے جدا خود بت پرستے او میرے نبید دین تھی دی تعریف کرنے لگ جائے حری چند اختر نیاکہ بچشم زیا از جمال محمد بکل بمغنا از خیال محمد آدھا میری اکھنو جدا نور ملے آنا اے محمد حسن دی وجہ تو ب چشمے زیا از جمال محمد ب کلبم گنا از خیالے محمد اگو ادا مثال محمد چوئی جوئی فارسی جاننے والے ہو مثال محمد چوئی جوئی نجابی نجابی مثال محمد او آمنہ دے لال دی مثال ڈھونڈ د آمنہ آمنا دال جی کوئی محمد نکلے نکلو اور دنیا کا چپا چپا چھان مارو دنیا دے اندر جاؤ اور چپا چپا, چپا چھان مارو دنیا دے اندر ہر شہ لے محمد جی آ کوئی نہیں لب سک حضرت ابراہیم علیہ السلام بخی آخر مولا اتنے جو امتحان لے نہیں تو میں پاس ہوا تو من دون لگا انعام انام انعام میں کوئی معمولی شہ منگنی میں تیرے نبی دوالی ہوں میں تیرے کول ایک جا نبی کا سوال ہی ہاں میں کول ایک جا نبی کا سوال ہی ہاں قرآن اس دے گھر بھیج نو تورت لین واسطے کوہے دور نو کتاب اس دے گھر پہنچا دے مالا مولا میں تیرے کول ایک ایو جائے نبی کا سوال کہ سارے نبی ایک کم کر دیاں کہ ام راضی ہو جائے ام راضی ہو جائے ہلک موسا آخ میں جلدی آ گیا قوم پیچھے چھوڑ کے تاکہ راضی ہو جائے ہر پیغمبر آکھے میں یہ کام اس واسطے کرتا کہ تُو راضی ہو جائے جہا نبی میں تیرے کول منگا لگا اس بارے تکھے والا سو فیو تی کر ربو کا, ربوں کا فرزا میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تُو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا فترزا بس تازی ہو جائے سارے نبی تین راضی کرن نبی, میں کول منگ لگا مولا تُس راضی کرے میں کوئی یوجہ نبی منگا لگا جہاں امام اولم بیاہ ہوے کو ہو جائے, نبی منگا لگا جہا نبی اولم بیاہ سارے نبی امتان دے نبی تو نبیا نبی دا تیو بھی نبی وہ شفیز الز نبی ہومت الک تو نہیں گیا من گڑی بنا کی عادت نہیں من پتہ نہیں لگتا وقت کتنا گزرے محلہ میں تیرے کو لیک ایسا نبی منگ لگا اس جملہ تراغر سننا جڑا امام خاتم النبیین البی رحمت للعالمین ال شکیل ارمز ندیون ہوتاج آلم ہو ساری کائنات سرتاج ہو ساری کائنات کا نچوڑ ہو ساری کائنات روح ہو سارے کائنات کا حرک ساری کائنات خلاصہ ہو چودہ طبقہ کا امام فرشیاں تو ساری کائنات ساری کائنات ساری کائنات تو تیرا محبوب بھی ہوے ہو مرتزا بھی ہوے ہو مجتبا بھی ہوے ہو تو مستفا بھی ہوا مولا بابا سیم رسول لیکن مولا مالا ہے ہم مولا منہم ایڈا عظیم نبی ایڈا عظیم نبی کہ قیامت والے دہاڑے باقی نبی اس اسے جھنڈے تھلے قیامت دہارے سارے نبی اس اسے جنڈے تلے ایڈا عظیم نبی قیامت والے دہڑے سارے نبی اس اسے گیت گاون مولا ایڈا عظیم نبی ایڈا اعلی نبی نوریاں نہ وےجے نہیں تا فخر نوری کرے سن توجہ چاہ مولا ایڈا عظیم نبی ایڈا اعلی نبی ایڈا اچا نبی ایڈا افضل نبی ایڈا اشرف نبی ایڈا آسم نبی ایڈا اکمل نبی نوریا نہ بھیجے ورنا فخر نوری کرے سن مالا ایڈا آلا نبی جنہ و بھیجے ورنا فخر جن کرے سن حضرت ابراہیم نے فرمایا مین ہوم انجے تاکہ فخر بھی انسان کرے انسان آ کے ایڈا عظیم نبی سڈے نوریا نہ بھیجے فخر نوری کرے سن جنہوں نہ بھیجے فخر جن کرے سن من ہوم انہیں میں سے مل ہوم جاؤ گھروں میں ترجمہ دیکھو پھر کہتا ہوں بریلوی ڈوبندی شیعہ سنی جس کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے جاؤ دیکھو مل ہوم انہیں میں سے انہیں میں سے کون اور جس کا ذکر پہلی آیا تو جویا من ضرریت نا امت مسلم او جیڑی اپنی اولاد واسطے دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت ابراہیم کیا دین مولا اتنا عظیم بیٹا ہوتا کسی دا, دا باپ ہوسی کا شوہر دا ہوماد دا ہو کسی دا نانا کسی دا نانا ہوے اتو ویخو ابد اللہ بشر ہوتے جاؤ ابد ال متلک بشر سجے آؤ ابو طالب بشر ابو لاہ بشر حمزہ بشر عباس بشر ادھے آؤ پھی صفیہ بشر ادھر آؤ میرے نبی دے سسر ابو بکر بشر عمر بشر ابو سفیان بشر ادھر آؤ میرے نبی دے دامات ابوالعاس بشر عثمان بشر علی بشر ادھر آؤ میرے نبی دیا بیویاں خدیجہ بشر عائشہ بشر حفصہ بشر زینب بشر بشر ممونا بشر ادھر آؤ میرے نبی دیا دھیان زینب بشر امی کلثوم بشر رقیہ بشر فاطمہ بشر قاسم بشر عبداللہ بشر ابراہیم بشر ادھر آؤ میرے نبی دے تے دوسترے ہسن بشر حسین بشر او اے لوگوں اور لوگوں اور نوجوانوں جس کے اے بھی بشریت ہوے جس کے تلے بھی بشریت ہوے جس دے سجے بھی بشریت ہوے جس کے کھبے بھی ہوے جس کے اگے بھی بشریت ہوے جس کے پیچھے بھی بشریت ہوے جا ہو چاروں پاسو بشریت چو خود بھی مقامی بشریت تاہر نہیں نکل سکتا بے شا, بے شا, بے شا. جس کا باپ بشرے وہ پتر بھی کون جس کا دا دادا بشرے اس کا پوترا بھی کون ہے من انہی میں سے انہی میں سے انسانوں میری ذریت ضروریتوں انسانوں انہوں کے پیغمبر بھیج دے, دے, دے دیکھو میں خاص کر کے نوجوان طبقے نو دعویٰ دینا چاہتا ہوں خدا دی قسم ہے اگر عیسائی لگے نہ دھوکا بھائی عسا نور من نور اللہ گل غلطے پر دکتی ہے سجدیے سجدیے ہے غلط یہ عقیدہ گمراہ ہے نور امن ام نور یہ غلط عقیدہ ہے غلط پر سجدیے کیوں نور دا باپ کوئی نہیں دا بولو بولو نور دا باپ کوئی نہیں ہوں عیسا باپ کوئی نہیں نور دا کوئی نہیں دادا کوئی نہیں نور دا کوئی نہیں پی نور شادی کوئی نہیںسا دیوی کوئی نہیں نور دی اولاد کوئی نہیں عیسا دی اولاد کوئی نہیں نور درے کوئی نہیں عیسا دوترے کوئی نہیں نور د سسر کوئی نہیں سسر کوئی نہیں عیسائی نو لگے دھوکھا گل سج دیے اور ایک کلمہ پڑھ آ لے دھکا دکا کتوں لگ گیا وہ تن دھکا لگ وہ خدا دا کا ناج ہے کتوں دھکا لگا اس دا تا ماں باپ بھی یہاں کی تو اولاد بھی یہاں داماد بھی ہیں ہے یہاں سسر بھی ہیں ہاتھ بن کے ایک گل پوچھنا چاہنا خدا دا نا جی ناراض نہیں ہونا یہ نہیں آکھنا بھائی میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں میں تا نبی پاک دی جتی مبارک نا بندہ جتڑی آکے اس کافی سمجھ نبی وفاق دی جتی کی جی تو کرے وہ بھی کون ہے زور دے بولو زور دے بولو جڑا میرے نبی دی جتی مبارک دی توہین کرے میں اس کو نہیں کرتا لیکن تمجھ واسطے ایک مثال دینا چاہتا اللہ کرے تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے مقصد سمجھانا ہے ضد نہیں بندہ گرمیاں ہو سردیا ہو گرمیا چھات ستا پیا سردیاں اندر کمرے ستا پیا اور رات دو بجے کا ٹائم ہے اچانک دروازہ کھلیا ایک لڑکی داخل ہوئی چھت پہ آ گئی اس اٹھایا اور اٹھا کے اس آخیا میں جننی ہاں جننی میں آ جننی تے تیرے تے ہو گئی ہوں آشک تیرے کرنا چاہیے نکاح ونج مولی صاحب نے بلا کے لایا ساڑا نکاح پڑا ہے زیور پایو اس لباس پایا زیوران لدی ہوئیے ہے جننی انسانی لباس آ گئی ہے حسی جمیل لڑکی دے جا کے جا صاحب بلا کے لایا اے جناب بجیا اتے مسیح تے جایا، مولی صاحب اٹھاؤ اس، استاد جی رجسٹر نپو تے چلو جننی ہے جننی زیوران لدی ہوئیے بیٹھیے چھت اتنے میرے نال شادی کرنا چاہیے آؤ نکاح پڑھو اگو مولی صاحب دو بندی جہے او آدھے نو نئے کملہ نکاح واسطے ضروری ہے کہ مرد تے عورت دی جنس ہک ہوے نکاح نکاح تا تا تا جے میاں بیوی بی جنس ہک ہوے ہک ہوے یا دو انسان ہوت تے مرد ہوے انسان نکاح نہیں سا مولی صاحب آخر اس کہ چنگا تو بندی تو ہوئی واپی گستاخ میں تڑیاں بریلویاں نے پاس اس بڑے مولوی نے اٹھایا ونج جا کے استاد جی حمتا میں دا مقتدی لیکن او تو میرے روڑے اٹ کھے و دن تے ذرا سو اٹھو فیس جتنی منگ سو دیسا کے کے نکاح پڑے نال جنوری ہوئی ہے اگو بریل بھی آدمی گل سنو دو بندیاں دا اختلاف ہے پر فکا ایکو سے انہ دیوی ہنفی تے بھی ہنفی انہوں دے نزدیک وی جننی سیندہ سڈے نزدیک بھی نہیں آھیدہ اس او جا اور گرنی چھوڑنی تو کوئی نہیں میں مہنگا شیاں دیر اس وجہ جا کے اٹھایا آ بھائی وہ سننی تواب دے گئے تھی گل جی اسکیا گل سن فکا وکری ہے جافری ہے لیکن فکا انسان کا نکاح جن نہیں آتا نہیں آتا یہ ساقیا کیوں نہیں آتا اگو جا کے رکھا اور کملا میاں بیوی کے نکاح واستے مرد عورت کے نکاح واستے دونوں کی جنس کا ہت تھوبنا ضروری ہے بھی جنس ایک ہوئے اگر یہ گل سہی ہے بندے آلوی نو آخر کی اجازت ہے اگر حضرت خدیجہ حضرت آشا حضرت ہفسہ حضرت سودا حضرت زینب میرے نبی دیا یار بیویاں یا اگر بشر ہیں نا ان نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہے بے بے بے جنس تا جنس نال نکاح ہوں جا جامویا کو پوچھو جنس کا جنس نال نکاح ہوتا ایک جنس کا دئی جنس نال نکاح نہیں ہوتا یہ او اور ہو انسان پاک ہو جنس اور ہو گئی اے میں صرف واسطے مثال دیتی ہے، اللہ کرے کہنے سے گل بیٹھ جائے جا دھوکھا لگ گیا نا لوگوں نو او مول صاحب کتوں دوکھا دتا میں تنقید بالکل نہیں کرنی اور کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتا دھوکھا نے تو نے ہو بشر نا آدمی ہاں جی آشر داری ہو نا جی دشوت نا جی سود ہو نا جی جھوٹ ہو نا ہاں جی کم تو نا ہاں جھوٹی گوایاں جھوٹھی ہو نا ہاں جی رات بننے تروڑ کے پانی ہو نا جی جی بالکل سارے ہاں بشر تو بڑا گندا ہو بشر تو د بشر تا چور ہوں بشر تا سود خور آ بشر تا رشوت خور ہوندا بشر تا ظالم ہوندا بشر گناگار ہوتا تو سوی بشر تے نبی پاک تو بشر تو بڑا گند اتو دھوکھا دتا مولانا نے دھوکا دے دوم مالانا نے لوگوں نے اپنی بشریت دکھائی گندی بشریت گناگار بشریت نبیے پاک نام مثال دے کے آخر تو سوی بشر نبی پاک بھی بشر ایک نہیں ہو سکتا اور میں ایک مثال میںال لگا ذرا توجہ کرسیت بنی ایک بٹے تو اٹ آئی ریڑے سے ٹرالی تے آئی ایک مستری لائی لگ گئی مہراب ایک اٹ لگ گئی مہرا چیٹ لگ گئی استنجے خانے لٹرین لٹرین استنجے خانے کس اٹ کا مقام بلا اگر میں راہ والی اٹ آ کے بھائی میں نہ گی ہوں اٹ تو پیشاب والی جا سے لگتی ہے اٹ ات گندگی سٹتے ہیں اٹ اتنے تو لوگ نجازت سٹتے ہیں اٹ تو سٹیخانے لگتی ہے اٹ تو لٹرین چ لگتی ہے میں بھی اٹ درٹ تو گندی میں راہ والی اٹ ن آخ سو ہے تم بھی اٹ تیری نسبت رب دل طرف ہو گئی تیرا مقام ساری اٹھا تو بلند ہو گیا ہاں اتھا بھی بشر ہے نبی پاس بھی بشر آپ نے سر سے ختم نبو بدہ تاج پوایا گیا مقام چودہ تب تو بلند ہو گیا مقام بشریت تو پیغمبر باہر ہو نہیں انما انا بشر حلقن تو اللہ بشر باقی یہ آخرہ نبی نور نہیں باویں تو دیوبندی ناراض ہو جتنے مواج بیٹھے ہو تو بھاوے وہ راضی جیڑا میرے نبی نو نور نہیں منتا وہ بھی کافی کتال نور د انکاری نہیں یہ سڈے تلزام ہے اے نبی نو نور نہیں منگے نہ جیڑا میرے نبی نو نور نہ منہ مومن نہیں میرے نبی دا لباس پاوڑا نور میرے نبی کا لباس لہونا نور میرے نبی کا رات بستر آمنا نور میرے نبی کا صبح جاگنا نور میرے نبی کا گھوڑے تڑھنا نور میرے نبی دی شادی نور میرے نبی دی گمی نور میرے نبی دی صبح نور میرے نبی دی رات نور نہیں سمجھے نہیں سمجھے آہا. میرے نبی دی رات میرے نبی دی رات نور میرے نبی دا دن نور میرے نبی دا لباس پاؤنا نور میرے نبی دا بیمار ہوگنا نور میرے نبی دا صحت پاؤنا نور میرے نبی کی جنگ نور میرے نبی دی فتح نور اور تھوڑا لگو بہبی کا عقیدہ سنو میرے نبی دا پیر مبارک جی پاؤنا بھی نور میرے نبی دا پیر مبارک جی پاؤنا بھی نور لیکن مولانا خدا دن لوگوں نور کی حقیقت دس یہ شو سوئیں یہ سمجھی و دن کمکمے والا نور یہ سمجھی و سورج والا نور یہ سمجھی و دن چانا نور والا نور ٹیوب نور ہے جی نور ہے یہ سایہ ہے جی کونی جی سایا کونیا ہاں. ساڈا نبی بھی نور ہے سبی نبی سایا نال دے رہا ٹیوب کا نور کمکمے کا نور سورج دور چند دور میرے نبی دا نور کا مقابلہ کرے شریف آدمی ٹیوب کا نور کمرے ہو سین چ نہیں ہو سین والے کا سینے ہوں گی گلی چ نہیں ہوں سورج کا دہار سے ہوں رات نہیں ہوتا چند کا رات ہوں دن تے نہیں ہوں انہ دنیا ہیا؟ تے قیامت والے دہاڑے کوئی نہ ہو چند نور کھتا تے ودا رہا یہاں کا نور اندر ہندہ تے باہر نہیں ہندہ، تے میرے نبی کا نور ایڈا کامل ایڈا اکمل ایڈا مکمل نور ہے جہاں چمکیا مکے اور مدینے دے اندر اور چین بلخ بخارا ہندوستان دے کے لوگوں کی دھیری نو جا کے روشن کر د شو دے لوگا نو دس نور دا دینا کے اے سمجھی ودن دن کمکمے والا نور یہ سمجھی وے دن چند آور انوں دس کیوں بھائی لوگوں قرآن نور ہے کہ کوئی نہ ہے نا, نا؟ قرآن خود دا دے میں دے لفظ چن کے کالے دور. کالا نور ہے اور نور کالا ہوں اچھا لائٹ لگی بئی نے تے قرآن کھول کے رکھو تو روشنی ہوں لائٹ چلی جائے قرآن کھولو روشنی ہوتی ہے بس لوگوں کو سمجھا قرآن نور دا دینا دس یہاں لوگوں غریبوں دس بھئی قرآن جو نور ہے ہوے تے قرآن کھولو تو روشنی نہیں ہوندی تو نور دا کے مطلب ہے میرے نبی دی دہڑی مبارک نور ہائی کے کوئی نہ کالی آئی کے چٹی کالی ستارہ آواز چٹے جد آپ دا انتقال ہویا تے داڑی مبارک چ کتنے وال چے ہیں تے باقی ساری داڑی کی آئی کالی تے نور کالا نہیں ہوں میرے نبی دی, دی زلفا نور ہیں کوئی نہیں کالیاں کے, کالی کے چٹیاں کالیاں چٹی نور کالا نہیں ہوں تو نو دسنا داڑی دے نور ہوتل ہے لوگوں نو دسنا زلفوں دے نور ہوتل ہے تھی دستا تو میں دس لگ گئی جو تو نہیں تسنا تو میں دس لگ گئی رات نیری ہے دو بجے کا ٹائم ہے ڈرائیور سٹیرنگ سیٹ سے ایک سو کلو میٹر کی رفتار سے ڈریور گی بجا کے لیا پچھے مڑ کے ویکو دھوپ بدھیروں ہستے ہس سجائی نہیں لیکن ڈرائیور جا رہا ڈرائیور جا رہا سو کلومیٹر میٹر کی رفتار سے کیوں جا رہا اس دے دی دی اگے دو لائتن او لائٹن جلد جلدی او رستہ دستی نشے و فراز دستی اتھے سڑک ٹھیک ہے اتھے سڑک خراب ہے او لائٹ اس دی رہنمائی کر رہی ہیں انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا جہا انسان دین دی سڑک تے ترے ایک ہاتھ قرآن والی لائٹ لپے دات چ میرے نبی دی سنت دی میرے نبی سیت دی میرے نبی دی سنت دی میرے نبی دے اس لائٹ دب کے تر پوے اے سڑک سی جنت چاہیے قرآن نورے ہدایت قرآن نورے ہدایت قرآن گمراہی ہندیریاں ہندیریا روشنی میرے نبی میرے نبی بھی نورے بولو بولو بولو میرا نبی نور ہے ہدایت نور کا کیا مطلب ہے تو تم ان کھادا کرو جی میں کھانا تو سمی ان پانی پیتا کرو جی تصا گھوڑے تواری کیو میں سوار ہونا تسیت چن آئے کرو جے میں آنا مسیحت چن نکلو جے میں نکلنا جنگ اونچ کرو جیے میں کیت شادی اچ کرو جی میں کیت غمی اچ گزارو جے میں گزاریے آزان ان دو میں میںوائیے نماز انچ پڑھو جے میں پڑوائیے جتی چاؤ پیر جی اچ پاؤ ج میں میں پایا یہ میں نہائی نور د اے ذرا اوکھا نور اے یہ تھوڑا جہا اوکھا نور ہے اتے زندگی گزارنی پڑتی ہے نبی پاک دی سیرت کے مطابق تجارت کرنی سیرت کے مطابق بولنا پہ بولو بولو مقدمہ لڑنا پہ گواہ دونی پی گواہی ایتھے نمال پڑھنی پیتی ہے اتر وزو کرنا پہن زکات دونی پیت سنت پہ عمل کرنا اے, سنت اے نور تھوڑا تے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اے تھوڑا جہا سوکھا ایتھے صرف گانا بس اللہ اللہ خیر سلب آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے یہ ذرا سوکھا جہا ہدایت والا نور ہے وہ تھوڑا جہا ہونا اکسو جی تور آخیا یہ دلیل دلیل نور ان کتاب ام مبیر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا یہ میں نا باؤ تفصیلیا یعنی قرآن آ گیا نور تم مراد کے قرآن لیکن چلو جنہیں جن سارے دوست آتے ہیں نور تو مراد نبی ہے پاک میں مان لیا تیری گل میں من لئیے لیکن میں آخیا نوروں و کتابوں مبین میرا بھائی مبین تے رک گیا ذرا دراگ اگلی ایت بھی پڑھ اگلی ایت جواب موجود ہے یہ تو نہ کرنا میں نماز نہ پڑھتا چھوڑ دیتی اس نماز کہیں آخیا نماز نہیں پڑھتا گل ہے کہ قرآن دی ایت عمل پیا کرے اس آخر تو قرآن آداب نماز نہ پڑھو سکا بالکل یا آئی لذیل آمنو لا تک سلا ایمان لے نماز دے نیڑے ہی نہ لا تقرب روس قریب بھی نہ جاؤ نماز کے او سا جگہ پڑ اس آخا پڑھ آ کے اس پہلے عمل کر لے اگا بت بیٹھنا اگو تائی وان تم سکارا اس ویلے نےڑے نہ منو جی تشے چو پہلی ایت پڑھنی تے تگوں نہ پڑھنی اے جیتے نور والی ایت پڑھتا رہنا لوگوں دسہنا کد جا کون اللہ نور نور نور میں من نور تو مراد نبی پا کے مبینتی آ کے رک گیا میرا دوست اگا پڑھ اگا لکھا پیادی بلا اللہ, اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور میرا مسلک ثابت ہو گیا میرے نبی دی ذات بشرے میرے نبی دی حقیقت بشرے دلیل سورت دی آخری قل انما آنا تے میرے نبی دی صفت نور نبی کتھے لکھیا پیا قد من اللہ نورم و کتاب مبین ہدی بہلہ نبی دی بشریت بھی ثابت ہو گئی نبی دی صفت نور بھی ثابت ہو گئی تے نور تو مراد نور بولو بولو نور تو مراد نور ابراہیم علیہ اسلام دن مولا میں تیرے نبی دا سوالیاں نبی بھی ایسا جہاں جی تیرے خزانے دے وچوں بھیجے کے محمد کتاب ابل حکما انہوں قرآن دی تعلیم دے وے. طریقے سکھائے اپنا اس وقت زندگی تے نمونا انستے چھوڑے واجو سکیم قرآن دی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہوں کا تزکیا کرے شرکت پاک کرے پاک کرے فیصت تو پاک کرے فجور پاک کرے نفاذ پاک کرے گنما تو پاک کرے لوگ شرک کفر لڑکیاں زندہ کورج کرنے والے فروٹ کھانے والے شراب پینے والے جا اس دی محفل چوین اے ہاتھ پھیرے او زمین درے اے آسمان تارے بنا کے رکھا رب تنافی دنیا سنترت